مفتی صاحب حضور آ, میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک قریبی دوست ہے اور وہ جو ہے دائیں ہاتھ سے گوشت جو ہے نا کاٹتا ہے وہ دکان میں کام کرتا ہے اور دائیں ہاتھ سے جو ہے نا گوشت کاٹتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں جزاک اللہ ہر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے اس میں برکت ہے لیکن بائیں ہاتھ سے کام کیا وہ حرام نہیں ہو جاتا ہاں وہ بھی اللہ جلا مسجد الم کا دیا ہوا ہے اگر کوئی مجبوری ہے جیسے کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ دائیں کی بجائے بائیں آر سے زیادہ کام کرتے ہیں بچپنے سے یا ولہ عالم و ان کو یہ بزرگوں سے وراثت میں ملا ہوتا ہے تو کچھ ایسا مسئلہ بارہ ہے مناسب تو نہیں ہے لیکن اگر وہ گوشت بائیں آر سے کاٹتا ہے تو گوشت حرام نہیں ہو جاتا اور اس میں کوئی کراہٹ بھی نہیں آتی اور اس کو کھانا جو ہے وہ بلات راہت جائز ہے جی منیر قریشی بھائی جی جناب صاحب